جاتے ہیں اس سے قبل کے سبق پڑھاؤں یہ چیز یاد رکھ لیں کہ حروف قلقلہ پر اگر تجدید ہو تو حروف قلقلہ کس طرح پڑھیں گے جماؤ جماؤ کے ساتھ پڑھیں گے ان ربی اللہ رب جی یہ دونوں فرق آپ سمجھیں جی جو پہلا لفظ ہم نے پڑھا اس میں یا مدہ نہیں ہے کاف موٹا ہے سواد موٹا ہے بیچ میں کیا ہے اس کو موٹا نہیں پڑنا فضح فضح فضح فضح فضح اب اپنے چینل کے ناظرین بھی توجہ کریں آپ اسلام میں بھی توجہ فرمائیں کہ اب وہ لفظ آئیں گے کہ جن میں دو جگہ پر تشدید ہوگی جن میں کتنی جگہ تشدید ہوگی دو جگہ ٹھیک اسے کس طرح پڑھنا ہے اسے انتہائی توجہ کے ساتھ سماعت کیجئے یس رکھ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کے سامنے کسی مسلمان کی بے عزتی کی جائے اور وہ طاقت کے باوجود اس کی امداد نہ کرے تو قیمت کے دن اللہ تعالی اسے لوگوں کے سامنے ذلیل اور رسوا کرے گا مجھے غیبتوں سے تو محفوظ فرما پے سرورے دو جہاں یا الہی جو شاہ مدینہ کی ناطے سنائے عطا کر دے ایسی یا الہی پرانے پاک کے نور سے منور ہونے کے لیے تجویز کے مطابق قرآنِ پاک سیکھنے کے لیے فرض علوم حاصل کرنے کے لیے فکر مدینہ کی سعادت پانے کے نہیں سورت الملک ملک کی تلاوت سننے کے نہیں مدرسۃ المدینہ بال الحمدللہ رب العالمی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 يا نور اللہ يا نور اللہ يا نور اللہ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت آفتاب قادریت مہتاب رضویت مولف فیضان سنت صاحب خوف خشیت عاشق اعلی حضرت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس صاحب اطار قادری رضوی ضیاع دامت مرکات ملایا اپنی کتاب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 مدرسۃ المدینہ میں آپ کو ایک مرتبہ پھر مرحبا کہتے ہیں الحمد ہم نے تیرہ تختیاں مکمل کر لی ہیں آج انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہم چودہویں تختی یہ پڑھیں گے چودہویں تختی ہے صفحہ نمبر چھبیس ہے تو اس کا نبھائی بھی اپنے قاعدے مدنی قاعدے کھول لیں اور اس وقت مدنی چینل پر جو ناظرین موجود ہیں یہ بھی اپنے قاعدے کھول لیں صفہ نمبر چھبیس سبق نمبر چودہ جیسا کہ آپ کے علم میں کہ ہم پچھلی تختیوں میں یہ پڑھ چکے ہیں سن چکے ہیں کہ نون ساکن اور تنوین کے کتنے ہیں چار, چار قائدے مدنی چینل کے ناظرین بتائیں کتنے قائدے ہیں چار قاعدے اس میں ہم نے کون کون سے قاعدے سیکھ لیے ہیں اظہار اقفا ٹھیک ہے کون کون سے قاعدے سیکھ لی ہیں آپ اس وقت چینل پر ان کے نام دیکھ رہے ہیں اظہار اور اخفا ٹھیک ہے آج جو ہم نون ساکن اور تنوین کا قاعدہ سیکھیں گے یہ اس کا تیسرا قاعدہ ہے اور اس کا نام ہے ادغام اس کا نام کیا ہے ادغام اس وقت آپ چینل پر اس کے مدنی پھولوں میں اسے ہائی لائٹ ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں ادغام ٹھیک ہے ادغام کی تعریف کیا ہے ادغام کب ہوگا آئیے یہ مدنی پھول جو اس وقت آپ چینل پر ملاحظہ فرما رہے ہیں اسے پڑھتے ہیں کہ نون ساکن نون ساکن کب ہے جب نون پہ جزما جا یا تنوین جی تنوین کسے کہتے ہیں دو صبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین بھی تنوین کو بھول نہ جائے کہ دو سبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں تو نون ساکن یہ تنوین کے بعد حروف یار ملون حروف, يرملون. حروفِ يرملون. اسے آپ اس وقت نہایت بولڈ انداز میں آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں حروف یار میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں کیا ہوگا ادغام ہوگا وہاں کیا ہوگا ادغام ہوگا آگے دیکھیے کیا لکھا ہے کہ رام میں بغیر گناہ کے اور باقی چار حروف میں گنّا کے ساتھ را اور لام میں گنا نہیں کریں گے ان اللہ تعالیٰ جب ہم پڑھیں گے جب آپ اسے آسانی سے ان اللہ تعالیٰ جب ہم اسے پڑھیں گے اس کی پریکٹس ہوگی ہماری اس کی مشق کریں گے ہم تو ہمیں یاد ہو جائے گا ان اللہ ہمیں یہ یاد رکھنا ہے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد کون سے حروف آ جائیں حروف یرملو مدری چینل کے ناظرین بھی دہرے ہیں کون سے عروف آ جائیں عروف ہے یار ملوم میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں کیا ہوگا ہوگا یہ آپ یاد رکھیے کہ راہ اور لام پر غنہ نہیں کرنا کون کون سے عروف پر غنہ نہیں کرنا را اور لام اور جب یہ راہ اور لام آئے گا تو آپ دیکھیں گے کہ ڈیفینیٹلی وہ ڈائریکٹ لام کے ساتھ یوں ملے گا کہ نون کی نیواز ہی ختم ہو جائے گی یعنی یہاں پر اس میں یعنی غنے کا معاملہ ہی درپیش نہیں آئے گا ٹھیک ہے اور باقی حروف کے اندر گناہ کریں گے ٹھیک اچھا اب ہم نے حروف یارملون تو سنا حروف یورملون ہے کیا یہ بھی لکھا ہوا ہے حروف یرملون چھ ہیں اور وہ یہ ہیں جن سے لفظ یرملون بنا ہے وہی حروف یرملون ہے کون کون سے مدنی چینل کے ناظرین بھی دہرائے ہیں آپ سب بھی دوہرائیے یا را ریم رام رون حروف غیر ملون کتنے ہیں کون کون سے ہیں ٹھیک ہے یہ حروف ہے یہ ملون ہے آخر میں ایک دفعہ پھر ہم اسے دوہرا کر سبق شروع کرتے ہیں یہ ارشاد فرمائیے سب اسلامی بھائی مل کر بتائیں مدنی چینل کے ناظرین بھی ہم تنگ گوشوں کو سنیے بھی آپ بھی جواب دیجیے کہ ہم کس کے قواعد سیکھ رہے ہیں نون ساکن اور تنوین کے کس کے قوائد سیکھ رہے ہیں ذرا مل کے کہیے کس کے نون ساکن اور تنوین کے آج کون سا قاعدہ سیکھا ہم نے ادغام اسے سیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے اچھا ادغام کی تعریف میں یہ ہے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد کون سے حروف آ جائیں تو وہاں کون سا قاعدہ ہوگا یہ بتائیے کون کون سے حروف میں غنہ نہیں ہوگا اور باقی چار میں غنہ ہوگا اچھا حروف گربلون کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں آئیے اب اس سختی کو شروع کرتے ہیں یہاں پر جو اس کا تیسرا مدنی پھول ہے اس میں ادغام کے حجے بھی ہیں تو آئیے پہلے ہی کے حجے بھی کر لیتے ہیں میم نون یا زبر نون آپ سمجھ گئے نون یہاں پر ہم نے حجے میں پڑھنا ہے ٹھیک ہے لیکن چونکہ یہاں پر کیا ہے کیا نظر آ رہا ہے تجدید نظر آ رہی ہے کیا نظر آ رہی ہے بدری چینل کے ناظرین بھی اسے مراضہ کر رہے ہیں یہاں پر کیا ہے تجدید ہے تو میم نون یا زبر مئی دوبارہ پڑھیے میم نون یا زبر میم نون یا زبر مئی توجہ طلبات مئی گنا ہم نے ٹھیک مئی پر یہ مل کر میں زبریاں پیشکو پیشکو جیف واؤ پیشکو کیا ہو رہا ہے ماشاء کیا ہو رہا ہے وہ مدا کا فائدہ ہو رہا ہے ٹھیک ہے بہت ساری سے پہلے پیش ہے تو اسی لیے ایک الف کے برابر ہم نے کھینچا بھی ٹھیک ہے لام پیش لو لام یلو لو میں امید ہے کہ آپ اس کی ہجے سمجھ گئے ہوں گے ٹھیک ہے اب ہم رواں پڑھتے ہیں میو اور قل جنتی میو اور جنتی میل میوں ساگن کے بعد کیا ہے واؤ ہے ٹھیک ہے کون سے روپ میں سے روپے کون سا ہوا گناہ کریں گے کریں گے ٹھیک ہے اچھا یہاں آپ دیکھ رہے ہیں اس لفظ میں جنتی تو یہ کون بتاتا ہے کہ یہ جنتی پہ غنہ کیوں ہوا چلیے آپ بتائیے یہاں جن نتی پہ گننا اس لیے ہوا کہ یہ نون مشدد ہے اور اس میں ہمیشہ گننا ہو سہان اللہ آگے بڑھیے می یو مین ساکن کے بعد کیا ہو رہا ہے کون سے میں سے گننا کریں گے سبحان اللہ می یو مین میو علی گنگ جی نون ساکن کے بعد کون سا لفظ ہے کس میں سے حروف ہے جی نون ساکن کے بعد کیا ہے مدنی چینل کے ناظرین ہے کیا ہے کریں گے کیا بھی نون ساکن کے بعد کون سا قائدہ ہو رہا ہے ٹھیک ہے نا مشدت تو ہوگا کیونکہ ادگام کا قاعدہ ادغام کہتے ہی ملا نے کس کو کہتے ہیں ملانے کو ہے میں آپ دیکھیں یہ پوری کی تختی میں کہ جہاں یہ دو لفظ ملیں گے آپ دیکھیں شروع سے آپ دیکھیں میں یا ہے من الگ یا کڑو الگ ملا میں ہوں ورکل جنتی میں من الگ ورکل الگ یہ چونکہ تھوڑی سی مشکل بات تھی اس لیے میں نے سوچا کہ تھوڑا آگے جاؤں تو یہ है کروں کہ یہ ملانے کا معاملہ ہے اس है اس کو کیا کہتے ہیں ملانا من نصیر جی کون سا ہے من ساگن کے بعد کون سا لفظ ہے کون سے حروف میں سے کون سا قاعدہ کریں گے مینت یہ بھی اسی انداز سے جس طرح ہم نے پڑھا نون آیا اب دیکھیے نون ساک کے بعد کیا آیا چینل کے ناظرین بتائیے کیا آیا کون سے حروف میں سے حروف دیکھیے کون سے حروف میں سے حروف ہے اور قاعدہ کون سا ہو رہا ہے اچھا بعد اسلامی بھائی یہاں پر یہ غلطی کر جاتے ہیں کہ یہ حروف اظغام کہتے ہیں حروف اضام نہیں حروف اور قاعدہ کون سا ہے اب یہ بتائیے یہاں غنہ ہوگا نہیں مدری چینل کے ناظرین غور کریں ہونا ہوگا نہیں ہوگا میرے ربی کا میں نے آپ سے کہا تھا نا اس طرح ڈائریکٹ ملے گا کہ وہ نون کا آواز ہی اس کی چھپ جائے گی میر ربی کا میر راب با حروف کل مِر مِر کا ہے ذرا جماؤ بے ساتھ میر ربی کا میر ربیم جی نون ساکن کے بعد کیا ہے <صفح> کون سے حروف میں سے قاعدہ کون سا غنہ کریں گے مل دونوں اب یہاں بتائیے نون ساگن کے بعد کون سا لفظ ہے متری چین کے ناظرین بھی لام اچھا یہ بتائیے کہ کون سے حروف میں سے قاعدہ کون سا ہوگا غن نہ کریں گے نہیں کریں گے مثال آپ نے پڑھی ہے لام کی آپ نے یہ پڑھا آخری لفظ پڑھیے یق یق یق یق اس میں نون ساکن کے بعد کیا آیا لا کون سا قیدا ہوا کون سے حروف میں سے یہ غنہ کریں گے آج میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین آپ نے نون ساکن کے بعد حروف یرملون کی جو مثالیں آئیں یہ آپ نے ہم نے حد سیکھی اب انشاءاللہ شاء اللہ آئندہ سلسلے میں تنوین کے بعد یہ حروف یرملون آئیں گے تو انشاءاللہ شاء اس کی ہم مشقیں کریں گے انشاءاللہ شاء اللہ تو ابھی آپ اس کا یوں کریں کہ چند منٹ باقی ہیں آپ ایک دوسرے کو اپنا سبق سنا دیں یوں مدرسے چینل کے ناظرین بھی گھر میں آپس میں دوہرائیں انشاءاللہ اس کی بے شمار برقرار ہوں ان شاء اللہ می یوم یوم من ولین جولتی اسو علی محمد میٹھے مٹھے اس ٹائم بھائی اور مدری چینل کے ناظرین यह خیال رکھنا ہے کہ غنہ کی مقدار کتنی ہوتی ہے آپ نے اسے ظاہر کرنا ہے ایک الف کی مقدار غنہ یہ ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ ہم نے سنا پڑھا اسے یاد رکھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین باہر نبی شریقت کی کتاب غیبت کی تباہ کاریوں سے رحمٰن والسلام وسلام یا رسول اللہ کا یا حبیب اللہ و السلام علیک اللہ پچھے مٹے اسکاٮٔم بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین قریب قریب آ کر دوزانوں بیٹھ کر انتہائی توجہ کے ساتھ درس فیضان سنت سنی کہ لاپرواہی کے ساتھ سننے سے اس کی برکتیں زائل ہو جانے کا اندیشہ ہے فرمانے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجھ پر درود پاک کی کثرت کرو بے شک یہ تمہارے لیے تہارت ہے محمد حضرت سیدنا عبد العزیز درینی علی رحمت اللہ القوی کو جب معلوم ہوتا کہ کسی شخص نے ان کی غیبت کی ہے تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ فہمائش یعنی سمجھانے کے لیے اس کے گھر تشریف لے جاتے اور فرماتے اے بھائی آپ کو کیا ہو گیا کہ آپ نے عبد العزیز کے گناہ اٹھا لیے میٹھے میں بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین اس شکایت سے پتا چلا کہ ہمارے اسلاف اپنی غیبت کا سن کر دھواں پھواں ہو کر آستی نے چڑھا کر غیبت کرنے والے پر چڑھ دوڑنے کے بجائے اگر جانا پڑتا تو اس کے گھر جا کر بھی اس کو نکی کی دعوت پہنچاتے اور اس کے دل کو چوٹ لگانے والے کلمات ارشاد فرماتے ہیں اس حکایت میں گناہ اٹھا لیے جو کہا گیا ہے اس سے مراد یہ ہے کہ اگر بغیر توبہ اور مغتاب یعنی جس کی غیبت کی اس سے بے معاف کروائے مرا تو جس کی غیبت کی ہے اس کو اپنی نیکیاں دینی پڑیں گی علمان علم اگر نیکیاں نہ ہوئیں یا کم پڑ گئیں تو اس کے گنا اپنے سر اٹھانے پڑیں گے آہ غیبت کا معاملہ بے حد نازک ہے توبہ توبہ ہماری کروڑوں بار توبہ کی کیجیے نہ غیبت کروں گا نہ سنوں گا انشاءاللہ ہے غیبت, غیبت سے بچنے کی نیت الہی غیبت سے بچنے کی نیت الہی میں قائم رہوں کر اعانت الہی یہاں پر جو لفظ استعمال ہوا اعانت یعنی مدد امداد کر میری کہ مولا میری اس نے کام میں مدد فرما حضرت سیدنا حافظ میں اسم علیہ رحمت اللہ علی اکرم فرماتے ہیں جب کسی مجلس میں یہ تین باتیں ہوں تو ان لوگوں سے رحمت پلٹ جاتی ہے نمبر ایک دنیا کا ذکر نمبر دو زیادہ ہنسنا اور نمبر تین لوگوں کی غیبت کرنا لاہور آج دیکھیں تو یہی معاملہ تھا حضرت سیدنا قطادہ رضی اللہ فرماتے ہیں ہمیں بتایا گیا ہے کہ آزاب قبر کو تین حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے ایک تہائی عذاب غیبت سے ایک تہائی چغلی سے اور ایک تہائی پشاب کے چیٹوں سے خود کو نہ بچانے سے ہوتا ہے سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول مفت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا غیبت کرنے والوں چغل خوروں اور پاک باز لوگوں کے عیب تلاش کرنے والوں کو اللہ قیامت کے دن کتوں کی شکل میں اٹھائے گا مبید حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علی رحمت الحنان فرماتے ہیں خیال رہے کہ تمام انسان قبروں سے بشکل انسانی اٹھیں گے پھر محشر میں پہنچ کر بعض کی صورتیں مسخ ہو جائیں گی یعنی بگڑ جائیں گی مثلا مختلف جانوروں جیسی ہو جائیں گی میٹھے بیٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین زبان اگرچہ بظاہر گوشت کی ایک چھوٹی سی بوٹی ہے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 اگر کوئی بدترین کافر بھی دل کی تصدیق کے ساتھ زبان سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پڑھ لے تو کفر و شرک کی ساری گندگی سے پاک ہو جاتا ہے اس کی زبان سے نکلا ہوا یہ کلمہ طیبہ اس کے گزشتہ تمام گناہوں کے میل کچیل کو, کو دھو ڈالتا ہے زبان سے ادا کیے ہوئے اس کرم پاک کے باعث وہ گناہوں سے پاک کو صاف ہو جاتا ہے جیسا اس روز تھا جس روز اس کی ماں نے اسے جنا تھا یہ عظیم مدن انقلاب دل کی تائید کے ساتھ زبان سے ادا کیے ہوئے کل میں شریف کی بدولت آیا اے کاش ہم بھی اپنی زبان کا صحیح استعمال کرنا سیکھ لیں غیبتوں چغلیوں اور تہمتوں بھری باتوں سے پیچھا چھوڑا دیں بے شک اللہ و رسول و و و تعالی علیہ وسلم کی مرضی کے مطابق اگر زبان کو چلایا جائے تو جنت میں گھر تیار ہو جائے گا اس زبان سے ہم تلاوت خران پاک کریں ذکر اللہ عز و جل کریں درود و سلام کا ورد کریں خوب خوب نیکی کی دعوت دیں تو ان شاء اللہ ہمارے وارے نیارے ہو جائیں گے مکاشب القلوب میں حضرت سعید را مسا کلیم اللہ علاء نبینہ والے بار گئے خدا مندی عزا جل میں عرض کی اے رب کریم الزہ جو اپنے بھائی کو بلائے اور اسے نیکی کا حکم کرے اور برائی سے روکے اس شخص کا بدلا کیا ہوگا فرمایا میں اس کے ہر کلمے کے بدلے ایک سال کی عبادت کا ثواب لکھتا ہوں اور اسے جہنم کی سزا دینے میں مجھے حیا آتی ہے تو اگر اس وقت ہمارے ذمہ داران دعوت اسلامی کے ہیں جو ہمارے ذیلی نگران ہیں معلمین ہیں مدرسی ہیں وہ بھی اگر سن رہے ہیں تو دیکھیے کہ نیکی کی دعوت دینے کی کتنی فضیلت ہے تو آپ اسلامی بھائیوں کی خدمت میں بھی عرب ہے ان ذمہ داران کی خدمت میں بلکہ جو جو ہیں کہ نماز کے لیے بلائیے ایک سال کی عبادت کا ثواب کمائی۔ ان شاء اللہ ایک ایک جملے پر تین جملے چار جملے کہیں گے تو چار جملوں کو ثواب انشاءاللہ اور اسی طرح مدرسے میں کوئی اسلائی بہ نہیں ہے اس کے گھر پہ جائیے بلانے کے لیے وہ آئے گا نماز بھی پڑھ لے گا مدرسہ بھی پڑھ لے گا تو ذمہ داران بھی اس کے گھر چلے جائیں گھر جا کر انہیں جا کر بلائے اور نیکی گراوت پیش کر کے ان شاء آپ دیکھیں گے کہ آپ کے مدرسے انشاءاللہ مساجد اور ذیلی حلقوں کے یہ ہرے بھرے اور آباد ہو جائیں گے ان شاء اللہ ضرور تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے ماں کے مدنی محول میں بکثرت سنتیں سیکھی اور سکھائی جاتی ہیں ہر جمعرات کو فیضان مدینہ محلہ سوداگران پرانی سبزی منڈی میں مغرب کی نماز کے بعد ہونے والے سنت و بر اجتماع میں ساری رات گزارنے کی مدنی ملتیجا ہے مختلف شہروں اور ملکوں میں سننے والے بھائی اپنے یہاں کے ہفتہ وار سنت و بر اجتماعات میں آپ سے بھی ساری رات گزارنے کی مدد ملتیجا ہے آشقان رسول کے مدنی قافلوں میں سنتوں کی تربیت کے لیے سفر اور روزانہ فکر مدینہ کے ذریعے مدر انعامات کا رسالہ پر کر کے اپنے یہاں کے ذمہ دار کو جمع کروانے کا معمول بنا لیجئے انشاءاللہ عزوجل اس کی برکت سے پابندی سنت بننے گناہوں سے نفرت کرنے اور ایمان کی حفاظت کے لیے کورے کا ذہن بنے گا ہر اسکا بھائی اپنا یہ مدری ذہن بنائے آپ بھی ہیں مدری چینل کے ناظرین بھی یہ مدری مقصد ہیں کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے ان شاء اپنی اسلاح کے لیے مدری انعامات پر عمل اور ساری دنیا کے لوگوں کو اس کا کی کوشش کے لیے مدنی قفلوں میں سفر کرنا ہے اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں عیداوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو آمین بجاین نبی امین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آئیے سورہ ملک کی تلاوت سنتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الوفود الذي خلق سبع سماوات صباقا ما ترى في خلط الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من القتور ثم ارجع البصر كمتين يمين قلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوا للشياطين وأعتدنا له العذاب السعيد وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبكث المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيز كلما ألقي فيها فوجا سألهم خزنتها ألم يأسوا النذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وكلنا ما نسل الله من شيء إن أمتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نمع ونعطل ما كنا في أصحاب السعيد فاعترفوا بذنبهم فسحطا لي أصحاب السعيد إن الذين يخشون ربهم بالغيب له المصرة وأجهد الكبيرين وأسروا قولهم أجهروا به إنهم عليهم بذات السدور ألا يعدم من خلق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 فستعلمون كيف نزيل ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكيل أولم يروا إلى طيب قوضهم صاد ويقبب ما ينفقهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أما من هذا الذي هو جمد لكم ينصركم من دون الرحمن إذي كافيون في غروب أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك بسقه بل لجو في عدو من ونقول أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدا أمن أم يمشي صريا على قراط مستطين قل هو الذي آشاكم وجعلنا في الصمع والأبصار والأفئدة قليلا ما قل هو الذي ترأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير من مبين فلما رأوه سلقة سيء وجوه الذين كفروا وطين هذا الذي كنتم به قل أرأيتم إن أهل جني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكائرين من عذاب أليم قل هو الرحمن وآمنا به وعليه سوكنا فاسبع لعلمون من هو في ظلاله المبين قل ارايتم ان اصبح ماؤكم غورا فمن ياتيكم بماء ام معين الله هو عالم الغيوب صدق الله مولانا العليم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد المرسلين یا رب مصطفیٰ و طوفیل مصطفیٰ وصل اللہ علیہ وسلم ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما پڑھنے پڑھانے میں درس کی غلطی تمام غلطیاں اور تمام گناہ معاف فرما عمل کا جذبہ دے دے ہم سب کو پانچوں نمازیں با جماعت پہلی میں تقبیر اولا کے ساتھ ادا کرنے والا بنا دے یا اللہ جتنے اسلامی بھائی حاضر ہیں مدری چینل پر جو اس وقت اسلامی بھائی موجود ہیں مولا کریم ناظرین موجود ہیں مولا سب کی نیک اور جائز تمنا کو پورا فرما دے سب کی تنگ دستیاں قرض قرضداریاں ناچاکیاں مقدم بازیاں پریشانیاں بیماریاں بے اولادیاں دور فرما دیں <تصفح> یا اللہ ہماری ہمارے والدین کی اور ساری امت کی مغفرت فرما ہمارے والدین کو دراز عمر بالخیر عطا فرما صحت عطا فرما تندرستی نصیب فرما یا اللہ جن کے بیمارے وہ سب اچھے ہو جائیں یا اللہ عالم اسلام کا بول بالا کر دے دشمن اسلام کا منہ کالا کر دے زیر گمبد خزرہ جلوائے محبوب میں شہادت جنت المقی میں متفن اور جنت الفردوس میں مدنی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا پروس عطا فرما جس کسی نے بھی دعا کے باستے یا رب کہا کر دے پوری آرزو ہر بے قصو مجبور کی ان اللہم ملائکتہ یو سلون علی النبی یا ایہواللہذین آمنوا صلی اللہ علیہ وسلم تسلیم اللہم صلی اللہ علی محمد وعلا علی محمد بیعز رحمت اللہ صلاتہم السلام علی کا یا سیدی یا رسول اللہ سبحان ربیك رب العزت یا ما یوسفون سلام علی المرسل الحمد اللہ محمد رسم